اب المسلین اما بعد اللہ نقو نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختصر سے الفاظ میں ایک بڑا جامع اصول دیا ہے واضل اللّین قامان کم و امل اصولحات لستخل في فلعربی کم تخلف اللّینہ منقبل ہند ولاََََََََََکم دینہ ہم امنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک سال اعمال کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تین انعام عطا کرے گا پہلا لََخلیف اللّہ في عربِ کمستخلف اللہ دینہ من قبل جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو جانشی بنایا خلیفہ بنایا انہیں بھی خلافت عطا کریں کرے ولاک نحم دین اللہ طوالحم دوسرا یہ کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو زمین میں غلبہ اور قوت عطا کرے گا اور تیسرا فرمایا والا بدر خوفی امنام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 یہ ایک اسلامی طریقہ کار ہے کہ اس میں جو خلفاء خا ہوتے ہیں یہ خود اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے ابھر کے سامنے آتے ہیں اور اللہ سے تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے امان منکم اور امر صالحات ایمان اور عمل صالح اس کا نتیجہ ہے خلافت اس کا نتیجہ ہے غلبہ دین اور اسی کا نتیجہ ہے خوف کا خاتمہ اور امن کا قیام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 جو اصل خرابی ہے وہ نہ الیکشن کمیشن اس کو تسلیم کر رہا ہے نہ مان رہا ہے کوئی جو جدید طریقہ انہوں نے انڈرائڈ ایپ کا متعارف کروایا تھا جس کے نتیجے میں یہ سارا رزلٹ تیار ہونا تھا وہی فلاپ ہوا اور ہماری زندگی میں یہ اکثر ہوتا ہے بینکوں میں چلے جائیں ناظرہ کے آفس میں چلے جائیں کسی ادارے میں چلے جائیں جن کا سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ درے بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیوں نہیں کر رہے یہ سسٹم فیل ہو گیا یہ ایپ ایسی تھی جو انہوں نے متعارف کروائی جس پر انہوں نے تجربہ نہیں کیا تھا یک دم جب اس پہ لوٹ پڑا کام خراب ہو گیا جس کی وجہ سے نتائج مؤخر ہو گیا اور صورتحال وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑا مذہبی ووٹ تھا نون لیگ کے پاس جو انہوں نے ختم نبوت والے معاملے کی وجہ سے اپنا ختم کر لیا تھا جتنی بھی مذہبی تنظیمیں میدان میں اتری ہیں ووٹنگ کے میدان میں الیکشن کے ان سب نے صرف نول کا ووٹ توڑا ہے اور کسی کا نہیں کیا باقیوں کا بھی توڑا ہوگا لیکن کمی بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ورتسیم البل والا تفرہ ہوا تفر کا انتشار اور فتنے کی فضا پیدا نہ کی جائے شریعت نے اس کو انتہائی سختی سے مضمون قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی ایک امیر اور امام مقرر ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا اٹھے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے فریب و کا من نمن وہ جو کوئی بھی ہو اس کی گردن اڑا دے اگرچہ یہ حکم نظام خلافت یا نظام ملوکیت پہ صادق آتا ہے لیکن جمہوری طریقے سے بھی اگر کسی کا انتخاب ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کے اوپر کسی حد تک اس حکم کی تدبیر ہوتی ہے پھر گلا تفرقو میں عام طور پہ مذہبی تفرقہ بازی لی جاتی ہے لیکن مذہبی تفرقہ بازی سے کہیں زیادہ گندی اور کہیں زیادہ بری تفرقہ بازی ہے سیاسی تفرقہ بازی یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے اس میں لوگوں کی تقسیم مذہبی فرقہ واریت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ خانہ ہوا کو کسی صورت بھی تفرقہ پسند رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ فتضل تلکل فر عق جب اقتدار کی رسا کشی کرنے کے لیے بہت سی جماعتیں میدان میں اتری ہوئی ہوں تو آپ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں فتضل تل کل فرقا ان سب سے الگ ہو جائیں تاکہ آپ فتنے کا حصہ نہ بنیں یہ فتنہ اور فساد اور انتشار کسی بھی صورت مسلمان معاشرے میں اسلام کو پسند نہیں